سورت البینہ بیینہ کہتے ہیں روشن واضح دلیل یہ مدنی سورت ہے قرآن پاک کی ترتیب کے ادبار سے 98 نمبر ہے 98 اور نزول کے ادبار سے اس کا نمبر سو ہے اس میں 8 آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا لم یکن لدین کفرو من اہل کتاب ول یہاں پر ایک وضاحت سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب اور مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے پاس رسول آ جائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے اس سے پہلے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے تو اس بات کا ذکر ہے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ اور مشرقین وہ اپنے دین باطل کو چھوڑنے والے نہ تھے حتی جب تک کہ ان کے پاس روشن واضح دلیل نہ آ جائے انہوں نے یہ بات کہی تھی پھر کیا ہوا رسول من اللہ اللہ کے رسول آ گئے یتلو وہ پڑھ کر سناتے ہیں سوش فن صحیفے متوہرا پاکیزہ تو قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے اور اس کی الگ الگ صورتوں کو صحیفہ کہا گیا تو اس طرح قرآن پاک دیکھا جائے تو ایک سو چودہ صورتوں کا مجموعہ ہے تو یہ پڑھ پڑھ کر پاکیزہ چیزیں پاکیزہ کلام پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں فی کتب کتبن اس کتاب میں سیدھی اور سچی باتیں لکھی ہوئی ہیں مگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے وما بعد ما جاءتهم اللہ اور جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب وہی لوگ روشن ہدایت آ جانے کے بعد وہ گمراہ ہو گئے اور فرقوں میں تبدیل ہو گئے فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان کے دو فرقے بن گئے ایک تو وہ یہودی عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دوسرے وہ جو ایمان نہ لائے وما إِلَّا بد اللہ مُخْلِصِينَ اللہ الدِّينَ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ صرف و صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھیں اخلاص رکھیں فا ہر باطل سے اپنے آپ کو جدا کر لیں وہ یوقیم اس اور نماز قائم رکھیں و یو اس اور زکوٰۃ وہ ادا کریں وہ ذالقہ دین القیمہ اور یہی سیدھا اور سچا دین ہے ان اللہ دین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل کتاب وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں ولمشرقینا اور چاہے وہ مشرقوں میں سے ہوں فی جہنما جہنم کی آگ میں وہ ہوں گے خالدین فیحا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے الاک ہم شر البریہ یہی لوگ سب سے بدترین مخلوق ہیں جو جہنم میں گیا وہ سب سے بدتر ہے ان لدین آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عام اور انہوں نے اچھے عمل کیے اولا کہ خیر یہی لوگ تمام مخلوق میں سب سے بہترین ہیں جو اللہ کو راضی کر لے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے عند غب ان کا صلاح ان کے رب کے پاس جن نہ تو آدن ہمیشہ کے باغات ہیں تجری من جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی خالدین افیہ ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کیا چاہیے ردی اللہ عنہم و رد ہو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یہ لوگ کیسے لوگ ہیں انہیں یہ فضائل کیوں ملے ذالک کا لیمن خشیا یہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے خشیہ مانے ڈرے اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دور بھاگیں تو یقیناً یہ ساری سعادتیں ہمیں مل سکتی ہیں یا اللہ تو ہمیں اپنا خوف عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما